اضاسا کا اور جب بندے پوچھیں آپ سے پوچھیں عبادی میرے بارے میں عبادی میرے بندے پوچھیں و اضاسا اعلی اور جب سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں انی سو لوگوں میں قریب ہوں وہ اور میں جواب دیتا ہوں دعوت دائی پکارنے والے کی پکار کا اضا جب وہ مجھے پکارتا ہے فلست لِي لی سو چاہیے کہ لوگ میری عبادت کریں چاہیے کہ لوگ مجھ سے دعا مانگیں فلیومین بِي اور چاہیے کہ لوگ کیا کریں مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ لوگ صحیح راہ پائیں رشت اور ہدایت کی راہ پائیں پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ کہی گئی ہے کہ اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے دونوں جگہ آپ دیکھیں رمضان کا ذکر پھر رمضان کا آگے ذکر شروع ہو گیا نا اور اس سے پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو خاص تعلق ہے اللہ سے مانگنے سے یا اللہ کی عبادت سے کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا رہے یا دعا مانگتا رہے اللہ سے اس لیے یہ آیت درمیان میں آ ایک بات دوسرے بات کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالی نے ضمیر کیا استعمال کی ہے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں فنی سو میں ہوں قریب لوگوں کے قریب ہر جگہ پر مفرد اپنے لیے اکیلی زمیر لائیں وہ جیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت دائی پکارنے والے کی پکار ایزادہ آنی جب وہ مجھے, مجھے پکارتا ہے فل لی چاہیے کہ میرا حکم مانے بلو مینو بی مجھ پر ایمان لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں عبادی میں بھی ضمیر کہ میرے بندے انی میں ضمیر میرے بارے میں ف اور میں اور اجیبو میں قبول کرتا ہوں ایزادآانی جب ہمیں پکارتے ہیں مجھے پکارتے ہیں پھل یہ لی بس چاہیے کہ مجھ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں وہ کہتے ہیں یہ سات مرتبہ اللہ نے اپنے متعلق بات کی ہے خاص طور پہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم بلکہ بار بار فرمایا کہ میں تو وہ کہتے ہیں یہ جو ضمیر ہے واحد کی یہ دلیل ہے اس کی کہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کہا کہ مجھ سے بات کرتے ہو مجھ سے مانگتے ہو یہ ہے دلیل وہ کہتے ہیں ایک تو طریقہ یہ تھا کہ کہتے ہیں جو ہمیں پکارتا ہے ہم سنتے ہیں اور ایک کہا مجھے پکارتے ہو میں سنتا ہوں میرے بارے میں پوچھتے ہو میں تمہیں بتاؤں تو یہ اختصاس کی دلیل ہے خاص کرنے کی یہ ہے اللہ کا قرب اس کے بندوں کے ساتھ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیے ازا سعلی کا اور جب آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کس سے پوچھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوچھنے والے کون ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ میں ٹھیک ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کلام کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں اللہ نے یہ نہیں کیا یہ فرمایا فیضا عبادی عنی جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو درمیان میں یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے براہ راست اپنے بندوں سے صحابہ رضی اللہ سے مخاطب ہو گیا اور کہتا ہے فنی قریب سو میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں واستا نہیں رکھا درمیان اور فرمایا قریب ہم تمہارے قریب ہیں میں تمہارے قریب ہوں یہ دلیل ہے اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربانی کی اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی عنایات کی اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت بڑا تعلق ہے اللہ کو اپنی اس مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ کوئی حرکت کوئی لفظ جو انسان کے جسم سے اور اس کے منہ سے نکلے اللہ کہتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں رکھو اس کو ضائع نہیں کرنا ایک لفظ منہ سے نکلتا ہے حکم لگتا ہے کہ یہ لفظ حرام ہے گناہ ہے نیکی ہے فرض ہے واجب ہے اس پہ ثواب ہے عذاب ہے ایک حرکت انسان کرتا ہے خدا کہتا ہے فوراً اس پہ کوئی نہ کوئی حکم لگاؤ یہ میرے بندے کے اعمال میرے بندے کے اقوال اس کی گفتگو اس کا عمل کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے بندہ تو اتنی اچھی چیز ہے کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور کہا اللہ میں آپ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور انہوں نے تیاری کی خدا کا گھر بنانے کی اور اللہ نے انہیں روک دیا اللہ تعالی نے فرمایا تم نہیں بنا سکتے تو انہوں نے ارض کیا کہ پردگار یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ میں کیوں نہیں بنا سکتا تو ارشاد ہوا کہ ت نے اتنے بندوں کو قتل کیا ہے اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے کہ وہ خون انسانوں کا ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے تو اس پہ داؤد علیہ السلام نے ارض کیا کہ اللہ جنہیں میں نے قتل کیا ہے تیرے ہی حکم سے کیا تھا اور اللہ وہ تو کافر تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے تو وہ کافر ہی لیکن بندے تو میرے ہی تھے اتنا تعلق ہے اللہ کو کافروں کے ساتھ اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ قیامت میں ہم شیطانوں سے کہیں گے اضلل تمہیں وادی ہاؤلا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا ہیں وہ سارے کافر اور مشرق لیکن اللہ کہتا ہے ہم کہیں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یہ ابدیت اور بندگی کی نسبت ٹوٹی نہیں خدا سے تو اس پہ داود علیہ السلام سے فرمایا کہ تھے تو وہ میرے ہی بندے بغیر مثال اور تشویش کے جیسے اولاد کیسی نالک ہو اور کیسی خراب ہو کیسی گندی ہو لیکن ماں جو ہے اس کے دل سے پوچھو کہ جب برے سے برے بچے پہ بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو وہ کہتی ہے, ہے تو میری ہی بیٹا ہے تو میری بیٹی کیا ہوا اگر ایسے حالات ہو اللہ اتنا تعلق ہے اپنے بندوں سے حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ اچھا میں نہیں بنا سکتا تو میرے بیٹے کے لیے اجازت ہو ارشاد فرمایا تمہارے بیٹے کو یہ توفیق دیں گے اور پھر حسف سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے وہ بلڈنگ بنائی ہے سلیمانی اس لیے اللہ کی مخلوق سے اللہ ہی کے لیے محبت کرنی چاہیے یہ نفرتیں ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد اور کیا کیا چیزیں اور کفر اور اسلام کے جھگڑے اور کیا کیا چیزیں کھڑی کر کے اللہ کی یہ مخلوق محبت ہی کے قابل ہے پیار سے نرمی سے جو کام ہو جاتے ہیں سختی سے نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خود اس بات کو نہ ثابت کر دے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے جوتے ہی مارو وگرنہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا وغیرہ عام حالات اس میں لوگوں کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھنا چاہیے اس لیے یہاں پر فرمایا میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں لکوفا انی قریب ہم تو قریب ہیں اجیب دعوت ادائی اور ہم پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں دعوت کا جو لفظ ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جو ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں ایزا جب جب مجھ سے دعا مانگے اور یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ لوگوں کی سنتا ہے اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ہماری عبادت کرتا ہے ہم اس کی عبادت کو سنتے ہیں قبول کرتے ہیں ایزادانی جب وہ ہمیں پکارتا ہے پل یست لی چاہیے کہ لوگ مجھ سے مانگے میری بات مانیں مجھ پر ایمان لائیں اس لیے کہ طاقت میری ہے قدرت میری ہے بلیو مینو بھی اور انہیں چاہیے کہ میری بات مجھ پر ایمان لائیں میری بات کو تسلیم کریں لا اللہ یدوں تک انہیں ہدایت ملے رشت کی راہ ان کے لیے کھل جائے مجھ سے, مجھے مجھ سے مانگنا چاہیے مجھے بکارنا چاہیے اسی بات کو اللہ کی قدرت کو اس کے علم کو اور بندوں کی آجزی کو بیسویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ نے کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے وہ آیات آپ دیکھیے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو مانگنا اللہ تعالی سے مانگنا کتنی بڑی چیز ہے بیسویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے نا اس میں آپ دیکھیں اللہ کا اعلیٰ نے مسلسل لوگوں سے کیا بات ارشاد فرمائی پورا تقریبا یہ ایک رکو بنتا ہے یہ پانچ آیاتیں ساٹھ نمبر آیت سے یہ شروع ہوتی ہے اور پینسٹھ نمبر آیت تک دیکھیں آپ اللہ نے بنا امن خلق السماوات والارض لوگوں کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا والارض اور کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا وہ انضلوا امان اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا تمہارے لیے وہ امبتنا بہی ہدا اکزا تباہ اور کون اور ہم ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں باغات اگاتے ہیں بڑے گھنے باغات جن کو تم دیکھتے ہو ما کان لکم انتم بے تجرا تمہارے بس میں تم سب مل جاؤ انسان جن اور جتنے ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تم سب مل کر ایک درخت ایک پیڑ ایک جھاڑ اس دنیا میں نہیں بنا سکتے الاحم اللہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور علاحی ہے بل ہوں قومی بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں امن ام جا لوگوں کون ہے جس نے زمین کو اتنا سکون بخشایا کہ تم اس پہ رہ سکتے ہو وجہ انہارن کون ہے وہ جس نے اس میں دریا بہا دیے وجہ اعلی اللہ رواسیا کون ہے جس نے اس پہ پہاڑوں کو جما دیا ہے وجہ بعین البرئین جزا اور کون ہے جس نے اس اس اس اس اس ان سمندروں میں دو پانی کی رو کو اس طرح الگ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ آ نہیں سکتی غالب ٹھنڈا پانی اور گرم پانی ان کو ہم نے ایسا الگ کر دیا کہ ٹھنڈا پانی گرم کو نہیں چھیڑ سکتا گرم پانی ٹھنڈے کو نہیں چھیڑ سکتا اس کے درمیان حاجزہ پردہ ہم نے لگا دیا آئی لاہم معلبہ کیا اللہ کے کی علاوہ اور کوئی ہے جو ایسی کام کر سکے بل اکثر ہم لا عالم لیکن لوگوں کی اکثریت پتا نہیں ہے ہم کتنے کا ہیں ام میں یو جی بل کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے یوکشو اور کون ہے جس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے دور کر دیتا ہے جو اپنے ہاتھ اپنے مالک کے سامنے پھیلا دیتا ہے وہ اجالو کم خلفا اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا یعنی وہی ذات ہے جس نے بنا ہے الاحم اللہ کیا اللہ کے کی علاوہ کوئی اور بھی ہے کلیل اما تک تم لوگ تھوڑی نصیحت کی بات سوچتے ہو نصیحت کم حاصل کرتے امن گاہ کم فیس البر اور کون ہے جو خشکی میں رات کو اندھیرے ہو جاتے ہیں تو تمہیں صحیح راہ دکھاتا ہے پل باہر اور سمندروں میں تم راستے بھول جاتے ہو اندھیرے چھا جاتے ہیں اور خدا تمہیں راہ دکھاتا ہے اور, لر اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں بشرم بین یدی رحمت ہی اور پھر اس کے بعد اس کی رحمت برستی ہے اس سے پہلے ہوا خوشخبری دیتی ہے کہ اس کے بعد بارشیں آنے والی ہیں الاحم اللہ کیا اللہ کے کی علاوہ اور بھی ہے اما تم جن جن کے متعلق شرک کرتے ہو خدا کی ذات بڑی بلند والا ہے ام ہی ابد الخل قسم یو دو یہ بتاؤ کون ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا کون ہے سما جو پھر تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھا کے پیدا کر دے گا تمہیں یارزوں کو کم منسما کون ہے جو اس آسمان میں اور زمین میں زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہیں روزی دے سکتا ہے کل ہاتھو کو آپ ان سے کہیے مجھے دلیل سے ثابت کرو اتنے دلائل ہم نے دیے اپنی توحید پہ کوئی ایک دلیل تم بھی تو دو ہمارے شرط پہ کن تم ساد اگر تم سچے یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے اور اختیار میں اور رہ گیا علم اللہ عالم و منفاتی اللہ اور ان سے کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو غیب ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو جب علم بھی میرا کامل ہے قدرت بھی میری کامل ہے تم کدھر بہ کر رہے ہو ہما یشور یو واسون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو انہیں تو خود پتا نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں یہ ہے اللہ نے دیکھا اپنی قدرت کے لیے کتنے درائل قائم کیے اور اپنے علم کو آخری آیت میں لا کے بتلایا ہے کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو انہیں تو پتا نہیں کہ قبروں سے کب اٹھنا ہے کہ آمد کا کیا پتا ہے کسی کو کب آنی ہے کوئی دلیل لاؤ ایک دلیل کوئی بھی نہیں اسی لیے یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی سنتے ہیں میں اپنے بندے کی سنتا ہوں سوچ چاہیے کہ مجھے مانے مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ صحیح راہ پر قائم رہے اس کے بعد پھر آگے رمضان کی بات شروع ہو رہی ہے تھوڑی دیر ٹھہریے پھر انشاءاللہ اس کو پھر.